ایمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی و رسول علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسوله النبي الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ب كُلِّ ذَرَّةٍ مِئاتِ الْأَلْفِ الْمَرَّاتِ كُلَّمَا ذُكِرَ خَذَارُونَ وَكُلَّمَا غَافَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ورب شرح لي صدري لي مل ہو سبحان ربك رب شراہلی سبحان عزت اللہ ترجا شفات مختہ محمد ولفرین اربهم ومن اجا من عرب قربهم ومن اجامي سمر ردا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذل كارمي الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبه wabarakatuh کی ذات اقدس پر حدیث پر ہدیتا تحفہ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد درس قران کریم اور ترجمہ تقرر کے سلسلہ میں قرآن اور ہم پروگرام میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکتیس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کریں گے کئی پچھلے پروگراموں میں اسی آیت قیمہ کی جو تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہو اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو اور جب میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا پچھلے پروگرام میں بیان ہو رہا تھا اتباع اور محبت کہ محبت ہوگی تو اتباع کیسے ہوگی اور بغیر محبت کے اتباع کیسے ہوگی تو جب اللہ جلام مجد القیم محبوب بنا لے گا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا اب اس کا فائدہ جو ہے ایک فائدہ وہ یہاں بیان ہو رہا ہے رب کریم نے اکشا تھا یگ جنوبک پھر اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا رب کے قریب ہونے کا رب کے محبوب ہونے کا رب کے دوست ہونے کا فائدہ ویسے تو بے شمار فائدہ ہیں لیکن ایک فائدہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو کمیوں کو کتاوں کو معاف فرما دے گا یعنی جب محبوب ہو گیا اب محبوب اور محب میں تیرا اور میرا نہیں ہوتا حساب نہیں ہوتا کہ تو نے اتنا کیا میں نے تجھے اتنا دیا اور تُو نے اتنا دیا میں نے تجھے اتنا تم سے لیا تو جب محبوب اور محب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ حساب اٹھ جاتا ہے محبت جب سچی ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے تو جب عام آدمی کو محبوب کی اتباع کے صدقے محبوب کی اطاعت کے صدقے محبوب کی فرما برداری کے صدقے رب کریم یہ اطا فرما رہا ہے کہ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا تو جس کا حکم ماننے پر انسان کو اتنی رب کریم جو ہے وہ شان عطا فرما رہا ہے کہ تیرے سارے کے سارے گنا معاف کر دیے گئے اب چھوٹے بڑے ساون کھلے چھپے آمدن ہر قسم کے گناہوں کو رب کریم جب معاف فرما دیتا ہے ان کو محفوظ کر دیتا ہے تو جس کے قدموں کے صدقے رب کریم یہ اتنی کرم نوازی فرما ہے اس محبوب کا کیا حال ہوگا اس کو کیا دیتے ہوئے رب کریم حساب لگائے گا کہ تجھے اتنا دیا تجھے اتنا دیا جب محبوب کی باری آتی ہے تو پھر بنا حساب کے رب کریم عطا فرماتا ہے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کے قدموں کے صدقے جن کی تباہ و اطاعت کے صدقے لاکھوں جو ہیں رب کے محبوب بن رہے ہیں اصل میں جو محبوب ہوتا ہے اس کے ہر چاہنے والا ہی پیارا لگتا ہے اس کی طرف جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ بھی پیاری لگتی ہے تو فرمایا جو جو محبوب تیرے قدموں میں آ گیا جس جس نے تیرا حکم مان لیا وہ میرا محبوب ہو گیا اور جو میرا محبوب ہو گیا تو میں نے پھر اس کو اپنی رحمت کے صدقے اس کے سارے کے سارے گناہوں سے سر سے نظر کر لیا سارے کے سارے گناوں کو میں پھر اس کے معاف فرما دوں گا تو وہ لوگ جنہوں نے اتباع حقیقی کی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالخصوص صاحب اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اب ان کے اوپر یہ اطلاع کرنا کہ انہوں نے یہ بھی کیا انہوں نے وہ بھی کیا وہ یہ بھی کرتے رہے تو رب کریم تو کہتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی اتباہ کی وہ میرا محبوب ہو گیا اور جو میرا محبوب ہو گیا تو میں نے اس کا سب کچھ معاف کر دیا اب جب رم معاف کر رہے تو بندہ کون ہوتا ہے اٹھ کے حساب لینے والا کہ بندہ جو ہے اٹھ کے حساب لینا شروع کر دے. آج کل یہی ہو رہا ہے صحابہ اکرام پہ اعتراضات اولیا اکرام پہ اعتراضات نیکوں پہ اعتراضات رب کریم کہتا ہے میں نے سارے کے سارے ان کی کمیاں معاف کر دی غلطیاں معاف کر دی ان کی کتایاں معاف کر دی ان کے گنا معاف کر دیے تو اب کوئی اٹھ کے تو حساب لینا, لینا شروع کر دے ان سے کوئی اٹھ کے تو جج بن جائے قاضی بن جائے اور وہ فیصلے کرنے لگے کہ اس میں فلاں شادی حق پہ تھے فلاں باطل پہ تھے فلاں نے یہ کیا یا فلاں ولی سے یہ غلطی ہو گئی یہ ہو گئے رب کریم کہتا ہے بھائی یگ لکم زنو میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ساری کمیاں اور کتایاں معاف کر دی جو ان سے انجانے ان جانے میں ہو گئی اتحادی طور پہ ہو گئی یا جیسے بھی ہو گئی رب کریم نے جب میرے محبوب کے محبوب ہو گئے یا میرے محبوب کے غلام ہو گئے جنہوں نے میرے محبوب کی اتباع کی تو میں نے ان کو یہ سلا عطا فرما دیا وہ یگ پھر میں نے ان کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی کیونکہ رب کریم نے محبوب کو کہا محبوب نے لوگوں کو کہا تم میری اتباع کرو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی اتباہ کی ساری دنیا کے سامنے ہے فاروق اعظم نے جیسی میرے آکا کی اطاعت کی ساری دنیا کے سامنے ہے عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو اطاعت کی وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے یہ ہر ایک اپنا بیگانہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسولے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر وار دیا اشارہ ابرو پر اپنی جانیں تک قربان کر دی اللہ اکبر تو اب جن لوگوں نے ایسی اتباع کی کہ محبوب نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے رہے جب تک بیٹھنے کا حکم نہیں اور کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھے رہے جب تک کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے میرے محبوب نے خواہش کی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ماں جان اولاد سب کچھ وار دیا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ محبوب کے محبوب ہو گئے جب محبوب کے محبوب ہے تو رب کے محبوب ہو گئے اور جب رب کے محبوب ہو گئے تو اگر کبھی کمی کتا غلطی ہو بھی گئی ہو تو رب کریم نے کہہ کہ دیا کہ میں نے تو معاف کر دیا اب حساب دینے والا رب کریم حساب لینے والا رب کریم رحمتیں دینے والا رب کریم اور رب کریم نے ان کو معاف کر دیا آج کوئی آدمی اٹھے اور وہ یعنی انصاف کا قلم اپنے ہاتھ میں پکڑ کے عدل کی بات کرنے لگے کہ نہیں نہیں فلاں صحابی سے یہ ہو گیا تھا فلاں ولی سے یہ ہو گیا تھا فلاں تابی سے یہ ہو گیا تھا تو یہ بھائی تمہیں کس نے جج بنا دیا ہے تمہیں کس نے وقت کا کاغی بنا دیا کہ تم فیصلے کرنے لگو جب رب کریم نے فیصلہ کر دیا ویسے تو وہ ویسے ہی محفوظ ہیں جو محبوب کے غلام ہیں گناہوں سے محفوظ ہیں لیکن اگر کہیں کبھی کوئی غلطی کوئی کوتا کسی وجہ سے ہو گئی تو رب کریم نے کہہ دیا میں نے ان کے سارے کے سارے گناہوں کو ساری کے ساری کمیوں کو ساری کے ساری کتاوں کو معاف کر دیا اب یہ سوچنے کا مسئلہ ہے کہ جب رب معاف کر دے تو بندے کو کس نے حق دیا کہ بندہ جو ہے وہ ان سے حساب لینا شروع کر دے آج کل بد قسمتی سے یہ بڑا ہو رہا ہے اولیا اکرام کے خلاف امبیا اکرام کے خلاف اور صحابہ اکرام کے خلاف جو ہیں بعض لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں اب رب کریم نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا ایسے بے شمار آیات ہیں جو قرآن کریم میں ان نیک لوگوں کے لیے یا ان کی دفاع میں رب کریم نے ارشادات عالیہ جو ہیں وہ فرمائے ہیں لیکن یہاں کا از کام کہ محبوب تم کہہ دو اگر تم رب سے پیار کرتے ہو تو میری اتباح کرو اور جو میری اتباع کرے گا رب اس کو اپنا محبوب بنا لے گا رب اس کو اپنا دوست بنا لے گا اور جس کو دوست بنا لے گا پھر اس کی کمیاں کوتاوں سے صرف نظر کرے گا دوست جو ہوتا ہے پھر وہ اپنے دوست اپنے محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب کی کمیاں کوتوں کو نہیں دیکھتا بس صرف اس کی محبت کو دیکھتا ہے اسی لیے پھر محبوب میں کبھی کوئی ایو نظر نہیں آتا اور رب کریم نے ہمیں تو محبوب ہی وہ دیا ہے کہ جو خلکتا مبررام من کل عیبن کہ جو ہر عیب سے ہے ہی پاک تو اس نے اپنے ان غلاموں کو بھی پاک کر دیا غلاموں کو بھی صاف کر دیا اور رب کریم نے ان کی کمیوں کو ان کی کتاوں کو معاف فرما دیا بخاری شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ کسی آدمی نے سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں نہیں لے گئے تھے تو اس نے کہا کہ کیا عثمان جنگ بدرا نہیں گئے نہیں گئے اس نے کہا کیا عثمان ان لوگوں میں سے شامل تھے جو بدر سے بھاگے تھے فرار ہوئے تھے ہاں اب اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ اللہ اکبر یعنی وہ چاہتا تھا کہ عثمان گنی پر اعتراض کروں کہ وہ تو بدری صحابی نہیں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک بدر میں نہ جانے کا تعلق ہے تو آقا کے حکم سے ہی رہ گئے تھے اور آقا کی صافزی کی تیمارداری فرما رہے تھے لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مالک نیمت سے پورا حصہ عطا فرمایا اور جہاں تک ان کا احد سے بھاگنے کا یا فرار ہونے کا تعلق ہے تو رب کریم نے ان کو معاف کر دیا اب تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے ایسے ہی کسی بزرگ نے ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا تو اوپر سے دوسرا شخص جو ہے وہ ہمسایا اپنے گھر کی چھت سے بولتا ہے اور کہتا ہے یا تیری بیوی اتنی اچھی ہے تو کیوں اس کے ساتھ لڑتا رہتا ہے تو کیوں اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کیوں اس کو مارتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کوئی بات یہ ہے بیوی میری ہے گھر میرا ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے یہ اپنی جگہ مسئلہ لیکن تجھے کس نے حق دیا کہ تو میرے گھر میں جھانکے تو میرے گھر میں جھانک رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے تو بیاں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت مت کہو ربے کریم ارشاد فرمائے کہ بھائی محبوب میرا یہ صحابی اس کے یہ ولی اس کی امت کے تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ان کے خلاف فیصلے کرو کہ فلاں باطل ہے فلاں حق پہ ہے فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے تو جب رب کریم نے ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ ہم اولیا کا علم ناپنے لگے اولیاء کا تقوا ناپنے لگے اور تاب عین رضی اللہ تعالیٰ عن کی جو ہے نیکی ناپنے لگیں جب رب کریم نے ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ تم ناپو تو ہم کیوں اپنے طور پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اسی رب کریم کے ان احکام پہ عمل کرنا چاہیے اور رب کریم کے اس کلام کو سچ مانتے ہوئے اپنی زبانوں کو بند کر دینا چاہیے انبیاء، اولیا صحابہ ان کے بارے میں کہ رب کریم نے ان کی ساری کمیاں ساری کوتائیاں جو ہیں وہ معاف کر دی وہ یب فرقم زنوب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا غفور الرحیم اللہ ہے ہی غفور الرحیم اب دیکھیے یہاں اللہ جل مجد الکریم نے اس کے بعد جو اپنی صفت بیان کی ہو غفور الرحیم یہ دونوں غفور اور رحیم ہونا رب کریم کی سفتیں ہیں اب کیا رب صرف رحیم و کریم ہے اب ہر آیت کے بعد جب رب کریم اپنی کو سست بیان کرتا ہے یعنی اگلی آیت میں ابھی جو ہے اب اللہ سمی و سمیون علیم آ رہا ہے تو رب کریم جو بھی اپنی صرف بیان کرتا ہے اس کو خاص اس آیت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے جو مضمون چل رہا ہے ان رب کریم کی وہ جو صفات کاملہ ہیں ان کو خاص ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو فرمایا اب یہاں کہنا و غفور الرحیم حالانکہ وہ قادر مطلق ہے وہ غفار بھی ہے وہ جبار بھی ہے وہ منتقم بھی ہے وہ اور بھی اس کی صفات ہیں لیکن یہاں رب کریم نے جو اپنی صفات بیان کی دو واللہ ہو غفور الرحیم اللہ گفور ہے رحیم ہے تو کس کے لیے یہ جو اوپر ابھی جن کا بیان ہوا اب ان کے لیے جب نہیں ہے ان کے لیے کہار نہیں ہے ان کے لیے منتقم نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے غفور اور رحیم ہے تو جن کے لیے رب گفور اور رحیم ہو تو تو ان کے لیے کیوں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے کیوں اپنے دل میں غصہ رکھتا ہے اولیاء اکرام کے لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متب کے لیے ان کے مطین کے لیے رب کریم غفور ہے رب کریم رحیم ہے غفور کا معنی وہی یعنی بخشنے والا رحیم کا مانا رحم فرمانے والا ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی کا گنا بخش دیا چل جا میں نے تجھے معاف کر دیا بس یعنی کسی کے ساتھ بات ہوئی اور کہہ دیا بھائی اس کو معاف کرو چلو بھائی میں نے بلا سالو تم سے میں نے چلو بھائی تمہیں معاف کر دیا معاف کرنے کے بعد بھائی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں نہیں برابر رحیم وہ تو رحیم بھی آپ ان پہ رحمت کی بارش میں برسا رہا ہے صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس کے بعد رحمت کی بارشیں بھی برسا رہا ہے ان کی غلطیوں کمیوں کوتاوں کو اگر ہوئی ہیں تو معاف کر دیا اب ان پہ رحمت کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں رب کریم کا کرم برس رہا ہے تو اس لیے جو محبوب کریم کا موتی ہو گیا جس نے محبوب کریم کی اطاعت کر لی رب کریم نے اس کو اپنا محبوب بنایا اور محبوب بنانے کے بعد کمیوں کوتاحیوں سے سرف نظر کیا اور اپنی رحمت کی بارشیں ان پہ برسانی شروع کر دی اب قیامت تک کے لیے قیامت کے بعد بھی رب کریم کی رحمتیں برقتے ان پہ برستی رہیں گی ان کے لیے رب کریم غفور ہے اب چونکہ انبیاء کے بعد معصوم تو کوئی نہیں ہے وہ صحابہ ہوں وہ تابعین ہوں وہ ایما ہوں آ, کوئی بھی ہو وہ معصوم نہیں ہیں محفوظ ہیں لیکن محفوظ سے کبھی اگر کوئی کتائی ہو جائے تو رب کریم ہے. میں نے ان کو معاف کر دیا اب رحمت کی بارشیں ان پہ برستی رہیں گی اب آگے پھر حکم ہوتا ہے کل آتی اللہ فرماؤ محبوب تم فرما دو آتی اللہ اللہ کی اتاد کرو اللہ کا حکم مانو ور رسول اور اس کے رسول کا بھی حکم مانو ابھی کل آتی اللہ آتی رسول نہیں کہا بلکہ دونوں کو ایک ہی جگہ رکھا کریم نے اپنے نام کو اور اپنے محبوب کے نام کو کل آتی اللہ ور محبوب تم فرماؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو دونوں کے حکم کو مانو حکم حقیقی تو رب کریم کا ہے محبوب تو وہی کہیں گے جو رب کریم کہتا ہے جب محبوب کریم اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے بما ہوا اللہ واہیو یو ہوا پھر رب کریم نے ان کو اطاعت کو علیحدہ کیوں بیان کیا بول آتی اللہ فرما دیا جاتا تو اس میں رسول کی اطاعت بھی آ جاتی نہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جو رب کریم کے اطاعت کا دم بھریں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم کی اطاعت کرے اس نے تو رب کی اطاعت کی لیکن صرف رب کی اطاعت کرے تو نبی کی اطاعت اس میں نہیں آئے گی لہذا یہاں دونوں کو بیان کیا اور آگے رب کریم نے ایک جگہ ارشاد فرما دیا رسول فقط اطاء اللہ جس نے رسول کو مانا اسی نے رب کو ماننا ہے جس نے رسول کی بات پہ عمل کیا اسی نے رب کی بات پہ عمل کیا ہے اور جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے ہی رب کی اطاعت کی ہے یعنی اب دیکھیں رب کو رب ماننے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں آتی لیکن رسول کا کی رسالت ماننے میں رب کی توحید آتی ہے رب کریم کی آج جو ہے ربوبیت آتی ہے اس لیے رب کریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے ساتھ فرمایا کل عطی اللہ وبر فرما دو و محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تم اطاعت کرو فرما برداری کرو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تو دونوں کا حکم ماننے سے ہی کامل ایمان ہوتا ہے اور حقیقت میں دونوں کی ہی حکم ہے جو ہی حکم ہے جو رب کا حکم اور رب کے رسول کا حکم جو رسول نے کہہ دیا وہی رب نے کہا اور جو رب نے کہا وہی رسول نے کہا تو اس لیے فرمایا کل فرماؤ محبوب تم فرماؤ تم فرماؤ آتی اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کا حکم مانو ورسول اور رسول کا فائن طلب اور اگر نہیں مانتے تم اور اگر تم پھیر دیتے ہو اگر سل کائنات کی تم بات کو نہیں مانتے تو اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تو کافروں کو اچھا نہیں سمجھتا اللہ تو کافروں کو پسند نہیں کرتا پسند تو کرتا اپنے محبوب کو پسند تو کرتا ہے اپنے محبوب کے غلاموں کو جو محبوب سے منہ پھیر بیٹھا چاہے کچھ بھی ہو فرمایا پھر مجھے تو اچھا نہیں لگے گا جو میرے محبوب سے میرے محبوب کی اطاعت سے میرے محبوب کے احکام سے میرے محبوب کی فرما برداری سے میرے محبوب کی پیروی سے ابتبا سے جس نے منہ پھیرا فرمایا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا وہ اللہ جلاموں کے ایسے منکروں کو ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا تو معلوم ہوا جو رب کی اطاعت اور رسول کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت سے روح گردانی کرتا ہے چہرہ پھیرتا ہے منہ پھیرتا ہے وہ کافر ہے اور رب کافروں کو پسند نہیں کرتا تو اس لیے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رب کریم کے حکم کو ایک جگہ ایک ہی یعنی فیل کے نیچے بیان کر دینے میں یہ ایک یعنی لطیف نقطہ نکلتا ہے کہ رب اور رب کے رسول کے احکام میں کوئی تفاوت نہیں ہے بعض اوقات جو نئے پڑھے لکھے آج کل کے لوگ ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث ماننی چاہیے یہ نہیں ماننی چاہیے یہ کیا مسئلہ ہے جب رب کریم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اطاعت میں تو تم جدا کرنے والے کون ہو آج کل یہ بھی ایک بیماری پھیلتی جا رہی ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے مجھے رسولے کا ناج صلی اللہ وسلم کے حکام کی ضرورت نہیں ہے بعض قرآن کا نام لیتے ہیں حقیقت میں قرآن کا نام بھی جو ہے وہ صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنی عقل پہ کام کرتے ہیں عقل پہ فتوحے دیتے ہیں عقل پرست ہیں حقیقت میں وہ لیکن وہ سمجھتے جو ہم سمجھے وہ بہتر ہے قرآن کو جو میں سمجھا بہتر ہے ماضن اللہ اللہ راست کا کائنال سمجھے وہ بہتر نہیں ہے جو ایمان سمجھے وہ بہتر نہیں ہے جو صحابہ کرام سمجھے وہ بہتر نہیں ہے تو یہ بہت بڑی سازش ہے حقیقت میں مسلمانوں کے خلاف لیکن مسلمان ایک ایسا بھولا بھالا انسان ہے کہ جس نے باتوں میں لگایا اس کے پیچھے کہ وہ جو عقل کے مطابق بات کر رہا ہے بھئی کیا اس کی عقل جو ہے رسول کائنات سے بڑھ گئی صحابہ کرام سے بڑھ گئی ام مشتحدین سے بڑھ گئی ٹھیک ہے عقل سے کام لو عقل کے ہم خلاف نہیں ہے لیکن عقل قربا کمب پیشے مصطفیٰ جب محبوب کی بات آئے تو عقل کو چھوڑ دیا کرو پھر رب کائنات نے جو اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا اگر حدیث کو ماننا ہی نہیں تھا تو رسول کائنات کے اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا صرف رب کی اطاعت کرو لیکن رب کریم نے رسول کائنات کو اپنے ساتھ رکھا تو اس لیے کہ یہ جو کہتے ہیں یہ کوئی میرے خلاف نہیں کہتے یہ قرآن کے خلاف نہیں کہتے ہاں تمہارے زین ہیں کبھی اس کو موافق سمجھو کبھی اس کو خلاف سمجھو جس کے زین میں جو آیا وہ اس کے مطابق چل رہا ہے تو آج کل یہ بھی ایک یعنی دو پارٹیاں بنا دی گئی ہیں رب اور رب کے رسول کو دو پارٹی جیسے ایک حکمران ہے ایک اپوزیشن ہے ایک بات کرتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا دوسرا بات کرتا ہے تو وہ نہیں مانتا لوگ آج کل یہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے یعنی رب تو حکمران ہے معاذ اللہ انبیاء اولیا جو ہیں وہ شاید معذ اللہ اپوزیشن میں ہیں اس کے مخالف ہیں تو رسول کو مانو گے تو جو ہے حاکم وہ ناراض ہو جائے گا اور ہاکوں کو مانو گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے ایسے لوگوں نے تفریح کر دی ہے اللہ اور اللہ کے رسول میں وہ حدیث پہ بعض اوقات کوئی ایسی ضعیف حدیث لے لی کوئی موضوع حدیث لے لی پھر اس پہ اپنی تباہ آزمائی کی اور لوگوں کو بتایا دیکھو نہیں قرآن کیا کہہ رہا حدیث کیا کہ... کوئی صحیح حدیث جو ہے سندے صحیح ہو اصول کے مطابق ہو کوئی قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہے ہو نہیں سکتا کہ رسول کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں, وہ قرآن کے خلاف کرے ہاں ہمارے زین کی ہمارے فہم کی ہماری سوچ کی کمی کتا ہو سکتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے آدمی حدیث پڑھتا ہے سمجھ میں نہیں آتی بہت سارے مقامات پیسے ہوتا ہے لیکن جب علماء کرام کا کلام پڑھا جاتا ہے تو پھر وہی چیز جو ہے وہ سمجھ آنی شروع آج کل چونکہ ترجمے ہو گئے ہر شخص ڈائریکٹ جو ہے آ, وہ آ, حدیث پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے کسی فکا کی ضرورت نہیں کوئی مجھے علماء کی ضرورت نہیں میں خود پڑھ سکتا ہوں تو جب وہ خود پڑھتا ہے کیونکہ اب ایسے کلام کو پڑھنے کے لیے اگر کسی استاد کے پاس نہیں جائے گا تو یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے ہر دھر میں کئی فترے فرقے پیدا ہو رہے ہیں ہر شخص اپنی ذہن کے مطابق چل رہا ہے تو رب کریم نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ایک ہی جگہ رکھا کل اتی اللہ رسول محبوب تم فرماؤ تو یہ تم فرماؤ جو کل ہے یہی تو سارا مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ محبوب کا فرمانا رب کا ہی فرمانا ہے اس لیے جو محبوب فرمائیں گے وہ رب کو بھی پسند آتا ہے اپنی بات بھی رب محبوب سے کہلانا چاہتا ہے کل ہو و آہد محبوب تم فرماؤ کہ رب ایک ہے سبحان اللہ تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب میں اللہ اور اللہ کے رسو کی اطاعت کرو اور جو پھر گیا تو کافے سے فرمایا ہم رب کریم اس کو پسند نہیں کرتا اور رب کریم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو چنا ہوا ہے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے اور سب سے چنے ہوئے مستفی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس لیے ان اللہ آدما ونو ہم آل ابراہیما اس کا بیان ان شاء کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا چونکہ ایک وقفے کا وقت ہو گیا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی طرح میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے فون کال وغیرہ بھی انشاءاللہ شاء قبول کریں گے تو دوبارہ آپ سے ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اب آپ دوست احباب جو ہیں وہ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ ان کے جوابہ دیے جا سکیں اس وقت تک جب تک کہ کوئی کال آتی ہے تو میں ارض کر رہا تھا کہ رب کریم نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے ساتھ رکھا فرم برداری کو اپنے ساتھ رکھا اتباع کو اپنے ساتھ رکھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن اور حدیث جو ہیں وہ دونوں کے دونوں واجب العمل ہیں اور دونوں پر ہی عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے اب ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا جو ہے وہ گمراہی کے زمرے میں آئے گا احدیث سے یوں ہی یعنی قابل استناد و اعتبار ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ باقی جو خبر احاد ہیں ان کو بھی ماننا جبکہ ان کی صنعت صحیح ہو تو ضروری ہے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ اسناد کا یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے ہر امام کے اپنے اپنے اصول ہیں ان کے مطابق وہ چلتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ضعیف ثابت ہوگی تو اب اپنی عقل کے مطابق ہر حدیث کو سوچنا اور پرکھنا شروع کر دیا جائے عقل کیا ہے بعض اوقات کام کرتی ہے بعض اوقات جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے جینی معاملات تو ویسے ہی بہت سارے ایسے ہیں جو ہماری عقل سے ورا ہے خلاف عقل تو نہیں ہے لیکن عقل سے وراہ ہوتے ہیں تو اس لیے ہر کام کو آپ عقل سے ہی نہیں سمجھنا چاہیے جی ہمارے ساتھ ایک ٹیلیفون پہ دوست ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام عفتی صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں عید مبارک میں سیاض بول رہا ہوں سعودی عرب جدید جی خیر مبارک جی جی یہ جو قرآن میں آیات ہیں الگ طرح جو شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطاب ہے کیا آپ نے نہ دیکھا یعنی بہت سارے جو واقعات ہیں تقریباً سارے واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بادت سے پہلے ہوئے ہیں جی جی تو ان کو دکھانے سے کیا مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے یہ سب کچھ دکھایا جی جی جی یہ میرا سوال جی فیاض صاحب کا سوال تھا سوال ماشاءاللہ اللہ بہت پہلا ہی سوال بڑا اچھا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور رب کریم کہہ رہے الم طرح کا بے صحاب الفی محبوب تو نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اب جب ہاتھی والوں سے سلوک ہوا تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پچپن دن پہلے کا واقعہ اب اس طرح پھر وایت یا پچپن دن تو پچپن دن پہلے آ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی والدہ ماجدہ کے رحم پاک میں ہیں اور رب کریم کہہ رہا ہے میں نے تجھے نہیں دیکھا تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بعض اللہ نے یہ لکھا کہ چونکہ رب کریم کی خبر جو ہے وہ دیکھنے کے مترادف ہی ہے اتنی آ یعنی پکی خبر ہے تو اس کو جو ہے رویت کے ساتھ بیان کر دی گیا اور دوسرا یہ ہے فیا صاحب کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں وہ دیکھ رہے ہیں امام ابو نیم نے اپنے دلائل میں حدیشی کو نقل کیا ہے مولوی عبدالحی لکھنوی صاحب نے بھی اس کو مجموعہ مجموعت الفتاوا میں نقل کیا بے شمار دوسرے محدثین میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آئے اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے لگے تو آقا کریم نے پوچھا کہ عباس کیا بات ہے آج بڑا عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہو تو آقا میں عرض کروں کہ میں کب صحیح مان لایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں تو ارسی آقا میں جب آپ کی والدہ کے گھر گیا آپ چند دنوں کے تھے میں نے دیکھا آپ چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں چودویں کا چاند تو ہے رات ہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر ہوتا تھا چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا سبحان اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سنا کہ ہاں چچا اس وقت میری والدہ نے میرے ہاتھ باندھ تھے تو میں رونے لگا تو رب کریم نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی تج والی بات ہے آکا چاند آپ کا کھلونا تو آکا کریم نے ہا, چچا یہ کیا تجب والی بات میں سے آپ کو زیادہ تجب والی نہ بات بتاؤں تو اب کی وہ کیا فراہ ماں کے پیٹ میں تھا میں دوہ مفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا تو اگر اس حدیث کو دیکھا جائے اور اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو محبوب کریم ماں کے پیٹ میں ہوں تب بھی سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور اس سے پہلے اگر باپ کی سلم میں ہوں تب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور پاک کائنات سے پہلے پیدا کیا گیا اور وہ نور جو ہے وہ مختلف شکلوں میں مختلف جگہوں پہ رہا پھر مختلف پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا جیسا کہ ابو نیم شریف کی ابو نیم نے ہی میں روایت کو نقل کیا کہ رب کریم نے میرے نور کو پاک با پاک باپوں کے پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل کیا اور بخاری شری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ رب نے دو جب خاندان مخلوق کے دو سے کیے تو مجھے بہتر مخلوق میں رکھا پھر اس کے خاندان بنائے مجھے بہتر خاندان میں رکھا حتا کہ میں پیدا ہوا تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں وہ کائنات کو دیکھتے بھی ہیں وہ کائنات کی سنتے بھی ہیں اور یہ روایات بے شمار جو ہیں یعنی موجود ہیں حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی جب واپس آئے تبوک سے تو اس وقت کی تھی آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی ایک ناد پڑھوں تو اس وقت آقا نے ارشاد ہونا کہ چچا پڑھو اللہ تیرے چہرے کی رونق کو قیامت تک قائم رکھے تیرے دانتوں کی چمک کو قائم رکھے تو حضرت عباس نے وہ جو ناد شرف پڑھی تھی نا آ تو اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جنت میں تھے جبکہ حضرت اعظم صلاحت وسلام اور سیدہ ہوا جو ہیں ابھی جو ہیں وہ پیڑوں کے پتوں کے اپنا لباس بنا رہے تھے پھر آپ آ جو ہیں حضرت ابراہیم کے پیشانی میں تھے وہ کیسے نارے نمرو میں جلتے پھر نور احسلام کی کشتی میں تھے کیسے وہ کشتی جو تھی وہ اگر کوتی وانتا لما ولی اشرکاط بے نور کل افقو اور جب آپ پیدا ہوئے تو ساری کائنات نور سے چمک اٹھی اور ہم اسی نور کی روشنی میں چل رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ طرح کئیفا یعنی محبوب واقعہ کا دیکھتے ہیں قبر میں ہوں زمین کے اوپر ہوں زمین کے نیچے ہوں آسمانوں میں ہوں لامکان پہ ہوں جہاں بھی ہوں کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں کائنات ساری کی ساری میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ہے جیسے آج آت کی تھیلی ہے سینا عبداللہ نے عمر سے روایت ہے وہ جم تبرانی میں ہے امام عن ہلیہ نے ہلیت اور امام بخاری کے استاد بن حماد کی کتاب الفتم کی یہ دوسری شریف ہے اسی طریقے سے امام قوام و سننہ امام تیمی اس نے اپنی ترغیب و ترغیب کی دوسری جلد میں اس کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا وہانا انضر الحب کریم نے ساری دنیا سمیت کے میرے سامنے کر دی میں اس میں دیکھ رہا ہوں جو اب ہو ہے جو کیا تک ہوگا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی تھیلی کو دیکھ رہا ہوں اور حضرت سوبان ربی اللہ سے روایت ہے جو کہ صحیح مسلم شریف میں ہے فرما ان اللہ زوالی فانا رب ساری دنیا میرے سامنے کر دی اور میں اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے مغربوں کو بھی دیکھ رہا ہوں تو رب کریم انے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں بھی رکھا ان کو علم بھی عطا کیا ان کو رویت بھی عطا کی ان کو سمجھ بھی عطا کی وہ جہاں بھی ہوں وہ باپ کی سلم میں ہوں تب بھی دیکھتے ہیں وہ ظلمت مشیمہ میں ہوں تب بھی دیکھتے ہیں وہ ماں کے رحم میں ہوں تب بھی دیکھتے ہیں وہ مدینہ شی میں ہوں تو بیٹھے مدینہ شی میں ہیں اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں میرے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد پورا بخاری شی کے علیف ہے میں ابھی اور شخص کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے بعد میں جہنم سے نکلے گا اٹھے گا چلے گا گرے گا پھر اٹھے گا چلے گا گرے گا میں ابھی بھی اس کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی یعنی بخاری اور مسلم اور دیگر صحابیں حدیث سیاح کے آکا نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ابھی سے دیکھ رہا ہوں جو کابے کو شخص گرا رہا ہے تو اس لیے میرے بھائی الانکرہ کئی فا فعال کا بے آدن الم تراقی فف ربو کا بے صحابل خیر محبوب جہاں ہوں دیکھتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ شانے عطا فرمائی ہوئی ہیں جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے بول رہے ہیں ہم کوئس سے بول رہے ہیں جی جی کوئس سے جی جی ہمارا اس دفعہ حج کا یاد ہے دو ہفتے کے لیے جی جی تو ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں گے کہ پوری پڑھیں گے جی اور اگر پڑھیں گے امام کے پیچھے بھی ہمیں پوری پڑنی پڑے گی کہ قصر پڑھنی پڑے گی جی جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی دوسری کال تو ڈراپ ہوگی پہلی کال ہماری ایک بہنا کی تھی کبیر سے دیکھیں حج پہ جہاں بھی جائیں حج پہ جائیں یا کسی اور سفر پہ جب تک ایک شہر میں پندرہ دن رہنے کی ٹہرنے کی نیت نہیں ہے تو کسر کریں گے جب بھی جائیں تو پندرہ دن کی نیت کریں گے تو پوری پڑیں گے اگر یعنی پندرہ دن کے بعد پھر سفر کر لیں یعنی پہلے دین میں تھا پندرہ دن اور اگر پندرہ دن کی نیت نہیں کی آج جائیں گے کل جائیں گے پرسوں جائیں گے کرتے کرتے مہینہ گزر گیا تب بھی آپ کسر ہی پڑیں گی تو جہاں امام سید عقیدہ ہو تو اس کے پیچھے اگر پی پڑی جائے تو پھر کسر نہیں پڑنی امام کے پیچھے پڑنے پہ جتنی امام پڑے گا اتنی ہی پڑنی ہے امام کے ساتھ جو ہے وہ پوری ہی پڑنی ہے لیکن وہی مسئلہ کہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں اور کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں حج پر جائیں تو وہاں پر اگر تو پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہے مکہ شری میں جو کہ عام طور پہ باز ہو جاتی ہے تو پھر نماز کو پورا کریں اور اگر پندرہ دن آپ حساب لگائیں کہ فلاں دن جائیں گے اور فلاں دن وہاں سے آج مکمل کر کے نکل آئیں گے پندرہ دن نہیں بنتے تو پھر آپ کسر کریں اگر چودہ دن ٹہر رہے ہیں تب بھی کسر کریں مکشی میں بھی کسر کریں اور مدینہ شی میں بھی آپ کسر کریں اور راستے میں بھی آپ کسر کریں تو اگر آ, کہیں بھی آ, امام مل جائے با نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر جتنی نماز اور جیسے نماز امام پڑھے گا مقتدی بھی ویسے ہی پڑے گا ہاں اگر امام مسافر ہو پھر فاور پڑھا وہ تو آور پڑے وہ تو کسر ہی کرے گا امام کے ساتھ کیونکہ امام نے کسر کی ہے اور اگر کوئی مقیم ہے تو وہ اپنی نماز پوری پڑے گا امام دو رقط پہ سلام پھیر دے گا اور مقتدی جو ہے وہ دو رخت کے بعد کھڑا ہو جائے گا اب بقیہ جو دو رختیں وہ کیسے پڑھنی ہیں؟ اس کا اکثر ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے توجہ بھی شاید نہیں دیتے اس کو چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھ کے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سرف نظر کر دیتے ہیں اکثر دیکھا کہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ یوں ہی پڑیں جیسے امام کے پیچھے ہیں اب جو چیز امام کے پیچھے پڑی جاتی ہے وہ پڑھیں گے جو نہیں پڑی جاتی وہ نہیں پڑیں گے یعنی امام کے پیچھے کراط نہیں کی جاتی ہے ادا کے نزدیک تو امام کے پیچھے کراط نہیں کریں گے کھڑے ہوں گے تین تصویرات کے برابر آب وہ قیام کریں گے قیام کے بعد وہ رقو میں چلے جائیں گے اور ایسے ہی جو ہے یعنی سمع اللہ لمن حمد یہ چونکہ امام کا کام ہے مختصر کا کام نہیں ہے تو وہ ربنا لاکل ہم کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے وہ یوں ہی پڑھیں گے جیسے امام کے پیچھے پڑ رہے ہیں جو یعنی دعائیں امام کے سیدھے دعائیں امام کے پیچھے پڑھنی ہیں تصویرات پڑھنی ہیں تو وہ پڑھیں گے تشہد پڑھنا ہے دوشی پڑھنا ہے تو وہ پڑھیں گے جو جو چیز امام کے پیچھے کرنی ہے وہ کریں گے جو چیز امام کے پیچھے نہیں کرنی وہ نہیں کریں گے مسافر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر سفر میں کوئی نماز اگر قضا ہو گئی تو وہ گھر آ کے پڑھیں گے تو وہ قصر کی ہی پڑھیں گے دو رختیں ہی پڑیں گے اور اگر گھر کی نماز کزا ہوئی ہے اور سفر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ پوری ہی پڑیں گے چار جی السلام علیکم جی ویلکم السلام کون کہاں سے بول رہے ہیں میں اسپین سے بات کر رہی ہوں جی جی میں نے مطلب تین سوال تھے ان کا جواب مجھے تھوڑا سا اونچا بولیں جی مفتی تین سوال جی حکم پہلے تو یہ کہ اگر یہ کوئی بدل اپنی زبان سے کہے یہ میں اس پہ کوئی مرد یا کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہے کہ میں اتنے پرسینٹ جو ہے بالکل پرفیکٹ ہوں یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے اور ہدایت کی ہے کچھ ایسا کہ میں پرفیکٹ ہوں ایٹی پرسینٹ یا نائنٹی پرسینٹ یہ غلط ہے اور دوسرا یہ کہ مرد اگر کہ میں حکمران ہوں بچوں کا بھی بیوی کا بھی میں جو فیصلہ کروں وہ ٹھیک ہے تو وہ غلط وہ غلط یہ صحیح ہے کیا ماں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی بچوں کے بارے میں تو مرد کہے کہ نہیں تم غلط فیصلہ کرتی ہو ہمیشہ میں میں فیصلہ کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے جی اس کہاں تک سچائی ہے کیا کہتے کہ سنتران بائی جب ختم ہوتے تو وہ عید کے بعد ہم روزے رکھنے تھے تو وہ عید کے بعد ہی رکھنے چاہیے یا کبھی بھی رکھ سکتے ہیں ہم جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب جی کہاں سے کون سا بول رہے ہیں جی میں سعودیہ سے ارشد بات کر رہا ہوں مولانا صاحب جی جی میرا سوال ہے کہ میں تین دن پہلے عید کے ایک دن ایک دن, چاند رات کو میں عمرے پہ گیا تھا جی تو یہاں سے میں دمام خبر سے نکلا جی. تو میرا پروگرام تھا مکہ جانے کا جی. کہ جی. میں جاتے پہلے عمرہ کروں اور ہاں پہ, پہ پڑھوں گا جی جی تو جب میں آ کے راستے میں پہنچا جی. را تو مجھے دوست نے فون کیا جی. کہ صبح عید ہو چکی ہے ہاں تو بجائے میں مکہ کے مدینہ شریف کو چلا گیا جی جی کیونکہ میں پہنچ نہیں سکتا تھا وہاں سے جی جی تو میں نزدیک مدینہ شریف پڑھ رہا تھا میں مدینہ شریف چلا جی مدینہ جی شریف میں, میں میں نے قیام کیا دو دن قیام کرنے کے بعد مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے احرام جو ہے نا قبا سے باندھ رہا ہے اچھا تو میں نے گاڑی جو ہے نا چلا لی اور میں جو ہے نا رستے میں میرا پروگرام تھا کہ میں رستے میں احرام جو ہے نا باندھ لوں گا کو مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں میں احرام باندھوں میں مسجد العشا میں پہنچ گیا جی مسجد میں آشا میں جا کے میں نے احرام باندھا جی جی جس کے اوپر مجھے دم ہے یا کیا مجھے جی ہے؟ شکریہ جناب ایک اور کہا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی محمد علی ڈرائیور سے بول رہا ہوں جی محمد جی بولیں محمد, جی محمد جیسا ایک سوال یہ تھا جی کہ ایک دوست ہیں ان کی سوال پوچھنا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ علیہ کا دنیا میں وجود کیا ہے جب کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک رکھ کے بت لگا راتے ہیں تو اس کا وجود لگا رہتا ہے آپ ایک چاند پوچھتے ہیں ان کا وجود ہے جی دنیا میں اللہ عل کا وجود کیا ہے جی جی شکریہ جان پہلا سوال ہماری بہن نے جو کیا اس میں یہ تھا کہ ایک یعنی کہتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں دیکھیے پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہر شخص صحیح ہی ہو اور اس کو اپنے صحیح ہونے کا اندازہ بھی ہو اب یہ تو آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ غلط ہی کرے گا اور یہ بھی نہیں آدمی کہہ سکتا کہ وہ دعویٰ صحیح ہی کرے گا اب پتہ چل جاتا ہے ہر شخص کو کہ وہ کتنا صحیح ہے کتنا پرفیکٹ ہے ہر شخص اپنے طور پہ تو یہی کہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کر یہ کہنا جیسا کہ آج عام لوگوں کی ایک عادت ہو جائے جی میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا حالانکہ میرے خیال میں یہی سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے کبھی کسی کے ساتھ فرار نہیں کیا میں نے کبھی یہ نہیں کام کیا اب اصل میں اپنے آدمی کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی دوسروں کی وہ مثر مشہور ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آ جاتا ہے اپنی آنکھ کا شکیر نظر نہیں آتا ہم اپنی غلطیوں کو بھی نیکیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں اب وہی آدمی کبھی کسی سے پوچھے کہ تو میرے بارے میں کیا خیال ہے ذرا صحیح طریقے سے آ, میں ناراض نہیں ہوں گا تم بیان کر دو تو پھر پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا ہے اور یہ بھی شیطان کا ایک, ایک چال ہوتی ہے کہ آدمی کو جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا وہ تو نہیں کرے گا وہ نیکی کرے گا ہی نہیں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے گا اور خاص کر یہ مسئلہ کہ وہ بچوں کے بارے میں میں جو فیصلہ کروں گا وہی صحیح ہوگا حق بنتا ہے باپ کو کہ وہ فیصلہ کرے لیکن یہ سمجھنا کہ ماں جو ہے وہ بچوں کے بارے میں غلط ہی فیصلہ کرے گی یہ بھی بہت غلط ایک سوچ ہے جہاں تک پیار کی بات ہے محبت کی بات ہے تو یقیناً ماں کو جو ہے وہ زیادہ پیار ہوتا ہے بچوں کے ساتھ زیادہ محبت محبت ہوتی ہے تو اس لیے دونوں میاں بیوی بی کو مل کر چلنا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں مل کر فیصلہ آ جو کیا جائے وہ ہی درست ہوتا ہے آپس میں اتنا تو ہونا چاہیے کہ چلو تیرے ساتھ اگر تیری بیوی بی نے اچھا کسی وجہ سے جیسے تو سمجھتا ہے بھئی اللہ کے بندے برتاؤ نہیں کیا تو بچوں کے ساتھ وہ دشمنی نہیں کرے گی تو کم از کم اس سلسلے میں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے رمضان شیو کے بعد میں چھ روزے ہیں تو پورے مہینے میں جب چاہیں رکھیں اکٹھے رکھ سکتے ہیں علیحدہ رکھ سکتے ہیں لیکن علیحدہ رکھنا بہتر ہے ایک عام یہ مشہور ہے کہ دوسرے دن روزہ رکھیں تب رکھ سکتے ہیں یہ بھی غلط ہے پورے شوال میں جب چاہیں چھ روزے پورے کریں پورے شوال میں پورے کرنے ہیں ایک حال ہے دوسرے سالوں کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں جی السلام علیکم و اللہ و وعلیکم السلام مفتی صاحب جی کون رہے ہیں؟ مفتی صاحب میں سید جی جی سید جی ندیم اللہ سے بات کر رہا ہوں کرناٹکا سٹیٹ انڈیا سے جی ماشاء حکم جناب جی مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ تحجد کی کیا فضیلتیں ہیں اور میں نے یہ سنا ہے کہ تاجد میں بندہ جو بھی دعا کرے وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی اور مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ مجھے دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں جی اور میرے اور کوئی بھی دعا کیجیے جی شکریہ جی ارشد صاحب کا سوال تھا عید کے بعد انہوں نے عمرہ مدینہ شی چلے گئے اور وہاں سے نکلے تو آرام نہیں باندھا اب دو چیزیں ہیں مسئلہ ایک تو ارشد صاحب نے بیان نہیں کیا دوسرا انہوں نے پوچھا ہے بیان کر کے کہ احران سے گزر گئے مکاح سے گزر گئے احرام نہیں باندھا تو میرے بھائی آپ پر دم واجب ہو گیا اب جو قریب تری مکات ہے وہاں سے آپ احرام باندھیں اور عمرہ کریں آپ دم دینے کے بعد ہی آ جو ہے وہ فارق ہوں گے چونکہ احرام سے گزرنا جو ہے بغیر مکاح سے گزرنا بغیر احرام کے دم واجب کر دیتا ہے دوسرا سوال جس کی طرف ارشد صاحب نے جو ہے وہ بیان نہیں کیا وہ یہ ہے کہ شوال میں عمرہ کرنا یقین شوال کے بعد حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں اور حج کے فرض ہونے کی جو علت رب کریم قرآن کریم بیان کیا وہ کیا ہے علیہ سلیلہ کہ وہ جہاں وہ آدمی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو تو آدمی وہاں تو پہنچ گیا تو اب وہ حاج کرنے کے بغیر نکلے گا تو اس نے خلاف اولا کام کیا تو جس نے پہلے خلے حاج نہیں کیا اب وہ تو شوال میں حاج نہ کرے عمرہ نہ کرے چونکہ حج کے دن سوال میں شروع ہو جاتے ہیں اور علماء کا اس میں اختلاف ہے تو بچنا چاہیے اختلاف علما سے آدمی وہاں شوال کے دنوں میں مکہ شریف میں داخل نہ ہو نہ عمرے کے نیت سے نہ بغیر عمرے کے ویسے تو بغیر جا ہی نہیں کرے گا ہی ہی جائے گا تو یہ دو مسئلے ہیں ان کی طرف دینی چاہیے یکم شوال کے بعد مکہ میں جو جائے گا حج کرنے کے بعد نکلے چونکہ قانون اجازت نہیں دیتا آج کل کا وہ وہاں سے اس کو نکل نہیں ہے لہذا جائے ہی نہ تو لاہور سے سوال تھا تو میرے بھائی دیکھیے اللہ تعالی اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے رب کریم ہماری عقل سے ورا ہے رب کریم کا وجود جو ہے وہ انسانوں جیسا نہیں لئی سا کمسلے ہی شع کوئی شہ اس کی مثل نہیں وہ کسی شہ کی مثل نہیں ہے رب کیسے پہچانا جائے گا رب کریم یعنی جو اپنی قدرتوں سے پہچانا جائے گا اپنے آپ کو دیکھو ارد گرد کو دیکھو رب کریم اپنی توحید کی نشانیاں بے شمار قرآن میں بیان کی اور بار بار غور و فکر کی جو ہے وہ یعنی دعوت دی ان بادلوں کو دیکھو ان چاند اور سوری کو دیکھو نہیں تو اپنے آپ کو دیکھو اپنی آنکھوں کو اپنی زبان کو کون ذات ہے جس نے اس چھوٹی سی یعنی چھوٹے سے ٹکڑے کو بولنے کی اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ جب بولتا ہے تو کچھ جو ہے اس میں بریک ہی نہیں لگتی تو کان دیے ہوئے ہیں تو یہ رب کریم اپنی قدرتوں سے پہچان کوئی ہے نا جو صدیوں سے اس کو چلا رہا ہے اگر رب نہ ہوتا کیا بوت ہوتے بوت کو توڑ دیا جائے یا کوئی اور جس کو بھی لوگ مانتے ہیں کوئی درس کو مان رہا ہے کوئی سانپ کو مار رہا ہے کوئی کسی چیز کو خدا مار رہا ہے اگر وہ نہ رہا تو تو وہ تو چیز ہونی چاہیے جو خود جس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً رب کائنات ہے بکر نیا ورنہ یہ آ یعنی موضوع تو بڑا اچھا اور طویل ہے آخری سوال جو تھا انڈیا میں انڈیا سے سید صاحب کا تحجد کی فضیلت تو دیکھیے میرے بھائی تحجد تانے ایک بہترین عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ ابتدا میں فرض تھی بعد میں آپ پر بھی نفل کر دی گئی اور امت پر بہرحال یہ ایک نفلی عبادت ہے اور تہجد کی توجد کے بارے میں تو ریشی میں آیا کہ تہجد پڑنے والے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اور اس وقت واقعی دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں بعض اور اولیا نے تو یہ لکھا اگر نہیں پڑھتے تحج تب بھی تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے وضو کر کے مسلے پہ بیٹھ جاؤ اتنے سے ہی بڑی برکیں ہوں گی تو حضرت سید صاحب دعا آ فرمائیں آپ یعنی تحجد گزارے ہیں نیک آدمی ہیں تو دعاؤں میں تو آپ ہمیں یاد رکھے یہ جب سید کہتے ہیں نا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے تو اچھا بھی لگتا ہے عجیب بھی لگتا ہے تو دیکھیں بھائی ہم تو دعاؤں میں یاد رکھتے ہی اللہ صلیٰ علی محمد و آل محمد ہم تو دعا کرتے ہی رہتے ہیں آل کے لیے اولاد کے لیے آپ بھی ہم کے لیے امتیوں کے لیے آنگنا گاروں کے لیے دعا کیا کریں سارے سید ہماری دعاؤں میں تو رہتے ہی ہیں. ہماری تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ ہم اللہ مد محمد انعال محمد نہ پڑھ لیں اس وقت تو دعا محبوب کائنات نے کہا زمین میں زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے یعنی وہ شخص لٹکا دیا جاتا ہے جو نبی کریم پہ درود نہیں ہی بھیجتا لٹکا رہے گا دنیا آخرت میں نہ ادھر نہ ادھر تو اس لیے دعائیں قبول ہی تب ہوتی ہیں رب کی رحمت کے پردے ہی تب ہلتے ہیں جب محبوب اور محبوب کی آل کا نام لیا جاتا ہے یہ جی السلام علیکم و اللہ و برکاتہ جی السلام علیکم وعلیکم جی السلام جی آپ اپنے ٹی وی کی بات کام کریں کون سا کہاں سے بول رہے ہیں ٹی وی جلدی السلام علیکم میں شاہد بات کر رہا ہوں دبئی سے جی جی حکم شاہد صاحب جی مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو مطلب شادی شدہ لوگ دبئی میں رہتے ہیں تو اگر انہیں یہ خطرہ ہے کہ اور یہ ادھر زیادہ رہیں گے تو گناہ میں ملوث ہو جائیں گے تو ان کے لیے کیا حکم ہے اور کتنی مدعے تک ان کو دبئی میں رکنا چاہیے اچھا اچھا جی یہ صرف دبئی کا مسئلہ ہے یا کہیں بھی کوئی آدمی رہتا ہو تو مطلب کہیں بھی جو آج صرف دبئی والوں کے لیے مسئلہ ہے کہ تو میرے بھائی دیکھیں اگر گناہ میں شامل ہونے کا خطرہ ہو تو واجب ہے فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بلائے یا اپنی بیوی کے پاس جائے اور جب تک گناہوں میں پھنسنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ رہ سکتا ہے اس میں شریعت نے کوئی خاص قید نہیں لگائی کہ کتنے مہینے یا کتنے سال رہے ہاں جب تک وہ بچ سکتا ہے بچے نہیں بچ سکتا تو پھر گھر چلا جائے یا بیوی کو اپنے پاس بلائے وہ دنیا میں کسی جگہ بھی رہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں منیر بٹ بات کر رہا ہوں الائن سے اچھا جی بات صاحب حکم جناب بڑی مہربانی محترم میرے دو سوال ہیں ایک ھم سوال ھم یہ ہے کہ جب کوئی قبرستان جاتا ہے کسی عزیز کی قبر پہ تو پڑھ کے بخیر ہے تو اس کو مردے کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون عزیز ہے اور دوسری بات جب, جب, جب پڑھ کے ہم بخیجتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے تو مردو کو کیسے پیش کیا جاتا ہے مردوں کو کیسے پتا چلتا ہے میری کون سی چیز نہیں جی بڑی جی مہربانی جی جی بڑی جی مہربانی جناب باد صاحب بڑا اچھا سوال لکھنا آخر پہ آئے سوال بھی بڑا اچھا کیا وقت اتنا نہیں ہوگا میں پورا سمجھا سکوں لیکن جتنا بھی سمجھا سکوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں حریر اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے من ابن او امن ام او اخن او اختن او ابن او بنتن او صدیقن کہ وہ اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنے دوست سے انتظار کرتا ہے کہ اس کو کون بھیجے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کو پتا چلتا ہے بھائی نے بھیجا بہن نے بھیجا والدین نے بھیجا دوست نے بھیجا چونکہ آقا نے سب کا نام لیا ہے میرے نے ارشاد ہے ال تو کل گری کے لغب سے فرمایا مرنے والا یوں ہے جیسے ڈوبتا ہوا لوگوں کو پکارتا ہے تو جب تم اس کے لیے کوئی اصال سوق کرتے ہو تو رب کریم اپنی زحمت کے مطابق اس کو بڑھا کے پہاڑ جتنا کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے ایک ادیشیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ارشادرمایا یہ بھی سینا ردی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا درجہ جنت میں بلاد ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کیوں بلاد ہوا رب کریم بتاتے ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے آج استفار کیا آج سد کا کیا ہے تو اس لیے رب کریم بھی بتاتا ہے آدمی کو خود بھی پتا چلتا ہے کہ کون جو قبرستان قبرستان میں آیا کس نے آ کیا پڑا جو پڑا وہ ان تک پہنچتا ہے اور رب کریم اپنی رحمت کے سچوں کو بڑھا کر جو ہے وہ پیش کرتا ہے وہ قبرستان جا کے پڑیں یا گھر پڑیں گھر میں پڑیں گے تب بھی ان کو پتا چلے گا وہ ہدیا بھیجنے والا کون ہے فرشتہ جو ہے وہ جا کے قبر پہ ایک دیشی میں ہے قبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور پکارتا ہے یا صاحب القبر امی کے او گہری قبر والے اٹھ تیری ماں نے تیری بہن نے تیرے بھائی نے تیرے دوست نے تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے تو اس لیے یہ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان کو پتا چلتا ہے بھائی بھیج رہے یا بہن بھیج رہی ہے بشمار واقعات ہیں علامہ جادن سیوتی نے اشراء صدور میں ان کو نقل کیا علامہ ابن رجب حنبلی نے احوال القبور میں نقل کیا اور حضرت عبدالحق محدث اشبیلی ایک محدث بھی ہیں یہ عبد الحق محدثیلی ان سے بہت پہلے ہوئے ان کی کتاب آ کے میں یہ روایت موجود ہے امام غزالی نے احیاء میں بہت ساری ایسی روایتیں نقل کی ہیں کہ مرنے والا جو ہے وہ پہچانتا ہے تاکہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر اس کی قبر کے اوپر ایک چڑیا بیٹھے تو وہ پہچانتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے علما جادی سیوتی نے الہاوی الفتاح نے پوری ایک نظم یعنی اس پہ لکھی ہے کہ مردہ جو ہے وہ پہچانتا ہے لوگوں کو مذکر کو مونس کو اپنوں کو بیگانوں کو تو اللہ جہ مجد میں ان کو یہ علم عطا فرماتا ہے اللہ جللہ مجد الکریم اور وہ پہچانتے ہیں کہ کون قبر پہ آیا اور کون جو ہے وہ پاس سے گزر گیا بہت سارے ایسے واقعات قرآن احادیث و مبارکہ میں اور بزرگان دین کی کتابوں میں موجود ہیں لہذا پڑھنا ہو تو اس نیت سے پڑھیں کہ رب کریم ان کو بتا دے گا یا ان کو خود رب کریم کی عطا سے پتہ چل جائے گا چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سوال یہ بڑا تفصیل طلب تھا اور چاہتا بھی میں تھا اس پہ ذرا تھوڑی گفتگو لیکن کیا کریں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے ہر کام کا ایک وقت ہے تو ہمارے پروگرام کا بھی وقت ہے وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ شاء پروگرام میں آپ کے لوگوں کے آپ دوستوں کے سوالات سنیں گے اور ان کے جوابات دیں گے تب تک کے لیے خدا سے سیمان اللہ اللہ و رسولہ کے حوالے